اوزب اللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم وما افٰ اللہ رسوله على رسول منہ فما فمہ او علیہ من خیلن ولا رکھا ولكن ولاکن اللّہ سلیۃ رسول من معیشہ و على كل کلشّی قدیر ما افا اللہ علا رسول ہی من اہل القرا من اہل قرآہ فلی اللہ ولی ول ذل قربہ ولیطا ما ول مساکین وبن صبیل و المساکین وبنِ صبیل قیلا یقو نولتمبئی نل اغنیاء امن ومانحا کمان حُفنت حق اللہ ان اللہ شدید العقاب مقصد صورت الحشر کا ترغیب الاجہاد الجهاد والانفاق صورت میں زجر اور تخویف ہے منکرین کو كہ جو اللہ کے احكام سے انکار کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں صورت میں ان کو زواجر اور تخویفات دیے گئے ہیں صورت تین رقو پر مشتمل ہے پہلا رکو جس میں سابقہ مسلمان کہلائے جانے والے یہودیوں کا تذکرہ ہے جب اللہ کی راہ سے یا جب اللہ کے احکام سے جب انہوں نے روگردانی کی تو دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا دوسرے رکو میں علم تردین نافقو دوسرے رکو میں زواجر اور تخویفات دی جاتی ہیں منافقین کو جبکہ تیسرے رقوع میں ایمان والوں کو تحذیر دی گئی ہے یا ڈراوا دیا گیا ہے کہ کہیں تم لوگ ان کے جیسے نہ ہو جانا یہود اور منافقین کی راہ پر نہ چلنا صورتُ الحشر جسے سورۂ بنی نظیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہودیوں کا ایک ٹولہ اور یہودیوں کا ایک گروہ بنو و نظیر کی جلا وہ بھی صورت میں ذکر کی گئی ہے اور ہم نے تفصیلاً وہ واقعہ وہ بیان کیا كیا آیت نمبر دو میں یہ ایک لفظ آتا ہے اور صورت کا نام بھی یہاں سے ماخوذ ہے حلدی اللذی اخرجلدی نہ کفرو من اہل الکتاب مندیا رحمل اول الحشر بعض طلبہ کو لول الحشر کے معنی میں یہ تھوڑا سا اشکال وہ آ رہا تھا یہ تو سوچا کہ اس جملے کے اور اس لفظ کا یہ معنی دوبارہ دہرا دوں یہاں پر ہم نے دو معانی کیے تھے ل اول الحشر یہ پہلا معنی حلدی اخرجلدی نقفر من اہل الکتاب یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے یعنی اہل کتاب کو نکالا بنی نذیر کو نکالا لے اول الحشر حشر سے مراد بنو و نظیر کی اور یہودیوں کی جلاوطنی ہے حشر کا معنی جمع کرنا یعنی انہیں جمع کیا گیا اور ایک ساتھ جلاوطن کر دیا گیا یہاں پہ حشر سے ایک معنی مراد یعنی ان کی جلاوطنی یہ آسان الفاظ میں معنی جب ہم کریں گے تو یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مندیا رحم ان کے گھروں سے لے اول الحشری یہ پہلی بار جلاوطنی کے لیے لول یعنی پہلی بار یہ الحشر جلاوطنی کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو مانا آسان ہو یعنی پہلی بار جلاوطنی کے لیے جمع کر کے تو یہ ایک مانا ہوا پھر سنیں یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نكالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے یعنی بنو نظیر من دیارہم ان کے گھروں سے لحشری یہ پہلی بار جلاوطنی کے لیے جمع کر کے یعنی جلاوطنی کے لیے انہیں جمع کیا گیا اور ایک ساتھ جلاوطن کیا گیا اور وہ تفصیلاً واقعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول نے انہیں خیبر کی طرف جلاوطن کیا اور بعد ازاں حضرت عمر کے دور میں پھر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں خیبر سے بھی جلاوطن کیا گیا اور انہیں شام کی طرف دھکیل دیا گیا شام کی طرف جلاوطن کیا گیا تول اول الحشر پہلی بار جلاوطنی کے لیے جمع کر کے نکالنا ایک معنی یا حشر سے مراد مسلمانوں کا جمع ہونا مسلمانوں کا جمع ہونا یا آسان الفاظ میں لول الحشر مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں تو دوسرا معنی وہ یہ ہوگا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مندی آرہم ان کے گھروں سے تو اس نکالنے میں مسلمانوں کو یہ کوئی زیادہ تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑی نہیں لے اول الحشر مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں یعنی مسلمان یہ جی انہیں بس وہ جمع ہوئے ہی تھے کہ ان کا رعب اللہ نے بنو نظیر کے یہودیوں پر اتنا ڈال دیا کہ مسلمانوں کو زیادہ محنت وہ کرنی نہ پڑی اور مسلمانوں نے جیسے ہی پہلے ہی لشکر کشی کی اور پہلا ہی حملہ کیا تو یہ لوگ یہ اپنے گھروں سے اور اپنے قلوں سے یہ جلاوطن ہونے پر یہ مجبور ہو گئے یعنی مسلمانوں کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی یہ جی اور بھی کئی معنی ہیں جیسے ایک معنیٰ وہ یہ بھی ہے لول الحشری یعنی یہ قیامت کے حشر سے پہلے قیامت میں جمع ہونے سے پہلے یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس وہ اس آیت سے جو سرزمین شام ہے یہ جی تو اسے حشر کا میدان کہنے پر وہ اس آیت آیت سے استدلال کرتے تھے یعنی وہ حشر سے مراد جو حشر الاخرہ ہے آخرت میں جمع ہونا تو یہی مراد لیتے تھے کیونکہ یہود یہ پہلے حشر میں پہلا حشر تو ان کا یہ ہوا بعد ازاں حضرت عمر نے انہیں خیبر سے بھی جلاوطن کیا لیکن ان کا جو آخری حشر ہے تو وہ قیامت میں ہوگا تو عبداللہ ابن عباس اس عائد سے استدلال کرتے تھے کہ دنیا میں یہ ان کا پہلا حشر ہے اور جب آخری حشر وہ سرزمین شام ہے کیونکہ یہیں سے ان کا سرزمین شام کو چلا جانا یہ سفر ان کا یہی سے شروع ہوا ہے پہلے خیبر اور پھر خیبر سے شام وہاں پر جلاوطن کیا جانا تو عبداللہ ابن عباس اسی آیت سے استدلال کرتے تھے یہ تو یہ معنی یہ دوبارہ دہرائے اسی وجہ سے تاکہ آسان ہو یہ اب ابن آیات میں ما افا اللہ و افا اللہ على رسولی ہی ان آیات میں حکم ہے مال کا مالفے اور غنیمت میں فرق یہ ہے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں کہ مالفے یہ کہا جاتا ہے ماخدا من القفاری بلا قتالن۔ وہ مال جو کفار سے لیا جائے بغیر لڑے یعنی جس میں مسلمانوں کو لڑنے لڑنے کی نوبت نہ آئے اور بغیر لڑے وہ سرنڈر ہو جائیں اور وہ تسلیم ہو جائیں اور ان سے لیا گیا مال اور ان سے حاصل شدہ مال یہ مال فہ ہے اور غنیمت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ماخ دمن ہم قتالن وہ جو ان سے لڑ کر وہ لیا جائے تو یہ غنیمت ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ مجمول فتوہ میں وہ کہتے ہیں کہ مال فے کو مال فے کیوں کہا جاتا ہے وجہ یہ فے کا اصل معنی لوٹانا ہے واپس کرنا ہے دراصل یہ مال اصل میں تھا وہ کہتے ہیں اس کی اصل علت کیا ہے اس کی اصل علت وہ یہ ہے کہ یہ مال اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ مخلوق اس مال کے ذریعے وہ کما سکے اور وہ اللہ کی عبادت کر سكیں مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس عبادت کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے مال پیدا کیا ہے اسی طرح کھانا پینا یہ پیدا کیا ہے تاکہ وہ چیزیں یا اسمال کے ذریعے مخلوق یہ عبادت کر سکیں لیکن جب کافر نے اور اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں نے نہ تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی تو اسی وجہ سے جہاد میں ان کا خون بہایا جانا یہ مباح ہو جاتا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس مال کو استعمال کیا اللہ کی عبادت میں تو اسی وجہ سے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال دراصل یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اسی وجہ سے قرآن یہاں پہ کہتا ہے ومافا اللہ اعلیٰ رسولی اور وہ مال کہ جو لوٹایا اللہ نے اعلیٰ رسول ہی اپنے پیغمبر پر منہم ان بنی نظیر میں سے بنی نظیر کے یہودیوں میں سے وہ مال جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر لوٹایا اور اسے واپس کیا تو اسی وجہ سے اسے افا لوٹانا فہ واپس رد کرنا اور ایک چیز کو واپس کرنا قاضی بیزاوی وہ کہتے ہیں وہ ان نما وق آفی اے بغیر حق۔ یہ جی کافروں کے ہاتھ میں یہ مال یہ ناحق حق ہے فرض آلّہ تعالیٰ علا مستحق ہی تو اللہ نے اس مال کو جو اس کا مستحق ہے اسی کی طرف لوٹا دیا ومافا اللہ اعلی رسولی ہی منہم اور وہ مال کے جو لوٹایا اللہ نے اپنے پیغمبر پر منہم ان میں سے فما اوجفتم اوجف من خیل ولا ر فما اوجفتم تم ہی تو نہیں دوڑائے تم نے علیہ ہی اس مال پر خیل نہ تو کوئی گھوڑا ولا ر کا اور نہ ہی کوئی پیدل اور یا ولا ر یہاں پہ مراد ابل اونٹ ہیں رکاب کے دو معنی ہم نے کیے نہ تو دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے ولا اور نہ کوئی اونٹ اور یا رکاب پیدل ولیکن اللہ مطلب یہ کہ نہ تم نے دوڑائے دو وجہ یہ ہو سکتی ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ ایک یہ کہ تم لوگوں نے اسمال کو یعنی بغیر جہاد کے بغیر قتال کے لڑنے کی نوبت نہیں آئی اور یہ مال اللہ نے اپنے پیغمبر پر لوٹا دیا بغیر لڑے ایک معنی تو یہ کہ نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے ولار اور نہ کوئی اونٹ یعنی قتال کی نوبت نہیں آئی اور یا اس کا دوسرا مطلب وہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ بنو نظیر کے یہود یہ قریب ہی تھے مدینہ کے بالکل قریب ہی تھے اور اسی لیے زیادہ دور جانا نہیں پڑا فما او جب تم علیہ من خیلن ولا کا تو نہیں دوڑائے تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے ولا کا بن اور نہ کوئی اونٹ ولاکن اللہ یسل تو رسول عالام شاہ لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہیں مطلب یہ کہ اللہ انہیں روب دے دیتا ہے اور اس روب کی وجہ سے کافر وہ سرنڈر ہونے پر اور تسلیم ہونے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کل اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے مَا افا اللہ اعلی رسولی ہی یہ حکم دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اب یہاں پہ عمومی حکم کے مالفیں کا یہ حکم یہ صرف بنو و نذیر کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ یہ حکم یہ عام ہے یہ حکم یہ عام ہے اور تا قیامت یہ حکم یہ اسی طرح چلتا رہے گا ما افا اللہ اعلی رسول ہی من اہل القرا وہ مال کے جو لوٹایا اللہ نے اپنے پیغمبر پر من اہل القرا بستیوں والوں میں سے جس میں آگے مزید بستیوں کے فتح ہونے کی پیشن گوئی وہ بھی کی گئی ہے بستی والوں میں سے بستیوں والوں میں سے فل اللہ ہی تو پس خاص اللہ کے لیے ہے یہاں پر یہ للہ میں لام یہ لام جارہ تو یہ تملیق کے لیے یعنی اصل مالک اسمال کا یہ اللہ ہے یا اسی طرح للّہ میں یہ لام تملیق کے لیے اور یا تحکیم کے لیے کہ اصل میں اصل حاکم اس مال کا اللہ ہے وہ جہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ مال وہیں پہ لگایا جائے گا حاکمیت یہ انہی کی ہے فیصلہ اسی کا چلے گا اب ایسا نہیں ہے کہ مال فی جو حاصل ہوا تو اس میں باقاعدہ ایک حصہ وہ اللہ کے لیے مقرر کیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ للہ میں یہ جو لام ہے تو یہ تشریف کے لیے شرافت کے لیے کہ اصل میں مال کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے اور حاکمیت یہ اسی کی ہے تو اسی لیے اور اس میں اصل میں پیغمبر سے وہ جو وہم ہے تو وہ دفع کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے متعلق کہیں تمہارے دل میں یہ وہم نہ آ جائے کہ پیغمبر جیسے آج مستشرقین اور یا جن کے دلوں میں اللہ کے پیغمبر کے لیے بغض ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر پر وہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اس پیغمبر ان کی مثال اور ان کا حال بھی دیگر بادشاہوں کی طرح تھا جیسے بادشاہ ان کے گرد سینکڑوں لونڈیاں ہوتی ہیں سینکڑوں خواتین ہوتی ہیں جیسے بادشاہ وہ مال حاصل کرتا ہے زور زبردستی سے تو اللہ یہاں پہ اپنے پیغمبر سے ان اوہام کو دفع کر رہے ہیں فللہ اللہ پس خاص اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور خاص پیغمبر کے لیے یہاں پہ یہ للہ میلام لام یہ تخصیص کے لیے کیونکہ پیغمبر اس کی تقسیم کرتا ہے اور اس میں تصرف یہ وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ولذ القربہ میں یہ لام یہ مصرف کے لیے ہے کہ اس مال کے جو مصارف ہیں تو وہ کون سے ہیں تو اس مال میں جو مصرف ہے تو یہ ہیں ولذ قربہ اس پر تمام فقہ اور محدثین کا اتفاق ہے کہ لذ قربہ میں یہ جو قربہ رشتے دار ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر کے رشتے دار مراد ہیں لذ قربہ میں عام مسلمانوں کے یا دیگر صحابہ کے جو رشتہ دار ہیں تو وہ مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار وہ مراد ہیں ولذ القربہ اور اللہ کے پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے ولیتامہ اور یہاں پہ یہ جو دیگر مصارف ہیں یتامہ مساکین وابن سبیل تو اس میں یہ عام مراد ہے جو عام یتیم ہیں اور عام مسکین ہیں اور عام مسافر ہیں جو بھی مسافر ہے جو بھی مسکین ہے اور جو بھی یتیم ہے تو یہ سارے اس کے مصداق ہیں لیکن لذیل قربہ میں یہ جو رشتے دار ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر کے رشتے دار یہ مراد ہیں ولیزل قربا اور اللہ کے پیغمبر کے رشتے داروں کے لیے ولیتامہ اور عام یتیموں کے لیے اور یہ اس لیے یہ عام لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ معنی یہ واضح ہو و المساکین اور عام مسکینوں اور محتاجوں کے لیے وابن السبیل اور عام مسافروں کے لیے لیکن یہ لفظ عام یہ بریکٹ میں آپ لکھیں اور عام مسافروں کے لیے یہ کئی جو لام یہ کئی یہ بھی جس طرح ہم لام تعلیل کہتے ہیں تو یہ کئی یہ بھی تعلیل کے لیے اور علت کے لیے یہ آتا ہے یہ جو مال فہ ہے تو اس کے اللہ نے یہ مصارف یہ مقرر کیے اور یہ عام مجاہدین پہ یہ مال تقسیم نہیں کیا گیا تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں وجہ یہ یہاں پہ یہ علت یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ یہ جو مال حاصل ہوا بغیر لڑے اور اس میں صرف اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ تصرف دیا ہے اور یہاں پہ جو دیگر غریب غربہ ہیں اور پیغمبر کے جو رشتہ دار ہیں یہ مال صرف انہی کے لیے یہ کیوں کئی لا یکون دولتم بین الگنیا امین کم تاکہ نہ ہو جائے یہ مال فہ یہاں پہ یکونا اس کا جو اسم ہے تو اس سے مراد مال فہ ہے اس میں ضمیر یہ مال فہ کی طرف مراد ہے کئی لا یکونا تاکہ نہ ہو جائے یہ مال فہ دو گردش کرنے والا دولا یعنی یہ عدلنے بدلنے والی چیز جو کبھی ایک کے ہاتھ میں ہو تو کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہو یہاں پہ آسان الفاظ میں دو تقسیم یوں کہہ دیں تاکہ نہ ہو جائے یہ مال دو تقسیم بین الاغنیاء امن مالداروں کے درمیان من تم میں سے اور دلہا اصل میں یعنی گردش کرنے والا کیونکہ مال غنیمت یہ بھی مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے تو اگر یہ مال بھی انہی مجاہدین کے درمیان یہ تقسیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ مجاہدین وہ دن بدن وہ ان کے ہاتھ میں وہ مال بڑھتا جائے گا اور معاشرے کے جو دیگر طبقات ہیں ویسے تو مال غنیمت میں پانچواں حصہ یہ بیت المال میں جاتا ہے لیکن وہ پانچواں حصہ وہ ملک کے تمام غریبوں اور ناداروں کے لیے وہ ناکافی ہے تو اسی لیے یہ مال یہ سارا کا سارا یہ بیت المال میں جائے گا اور وہاں سے سارے غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے اور رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں تو یہ مال یہ وہاں پہ خرچ کیا جائے گا تو اگر مجاہدین کو یہ مال بھی دیا جائے تو وہ دن بدن وہ مالدار ہوتے جائیں گے اور ان کے پاس مال بڑھتا جائے گا اور یہاں پہ جو معاشرے میں جو ام بیلنس ہے اور جو توازن ہے تو وہ خراب ہوتا جائے گا ایک جانب مالداروں کا طبقہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور دوسری جانب معاشرے کا ایک کثیر طبقہ اور ایک وافر طبقہ وہ اسی طرح غربت میں وہ رہے گا تو قرآن نے یہاں پہ اس کی یہ علت یہ ذکر کی ہے لیکن اس سے مراد یاد رکھیں یہ نہیں ہے جو کیپیٹلزم ہے تو کیپیٹلزم سرمایہ دارانہ نظام اس کی تردید مراد نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں جو سوشلزم اور کمیونزم والے جو نظریات ہیں تو انہوں نے انہی آیات کو دلیل کے طور پہ وہ پیش کیا ہے کہ اسلام میں بھی سوشلزم اور کمیونزم یعنی جو اشتراکیت ہے اور معاشرے میں سارا مال وہ صرف معاشرے کے ہر فرد پر تقسیم کرنا ہے نہیں بلکہ معاشرے میں اگر کوئی مالدار بن رہا ہے تو اسلام نے اس کے مالدار ہونے پر کوئی پابندی نہیں لگائی حلال طریقے سے وہ مال کمائے ہاں مال میں جو حق ہے تو وہ حق وہ ضرور ادا کرے گا اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے مال اگر وہ مزید مالدار وہ ہوتا جائے گا تو اس سے مال وہ زبردستی لیا جائے گا جیسے اس ملک میں سیونٹیز کی دہائی میں وہاں پہ ایک حکومت وہ ایسی آئی تھی کہ انہوں نے نیشنلائزیشن کا وہ نعرہ لگایا تھا کہ ان اساسوں کو اور جو مالدار ہیں تو ان کے پاس جتنے کارخانے ہیں تو انہیں انہوں نے یعنی قومیائی جائیں قوم کے حوالے جو ہے وہ کی جائیں اور پھر اس کی وجہ سے ملک میں ایک زوال جو ہے تو وہ بھی شروع ہوا ہے کئی لَا دولع بین الگنیا امن کم تاکہ نہ ہو جائے یہ مال فی دولع گردش کرنے والا بین الغنیا امن مالداروں کے درمیان من کم تم میں سے یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ انایات میں مالفے کے جو مصارف ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں مال کے جو مصارف ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں جی سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ مال یہ تو اللہ کے لیے ہے کیونکہ اصل مالک یہ وہ ہیں دوسرا یہ کہ یہ مال ولر رسول اللہ کے رسول کے لیے ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ازواج کو اس مال میں سے وہ سال بھر کا خرچ وہ ایک ہی مرتبہ وہ دے دیتے تھے دے دیتے تھے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے جو رشتے دار ہیں اور خصوصاً رشتے داروں میں بنو ہاشم اور بنو بنو مطلب ان کو یہ جو اہل بیت تھے تو انہی قریش میں سے انہی دو خاندانوں پر اللہ کے پیغمبر وہ خرچ کرتے تھے بنو حاشم اور بنو مطلب ان کے جو نوجوان ہوتے تھے تو ان کی شادیاں وغیرہ وہ اسی مال سے وہ کراتے تھے اسی طرح یہ مال یتیموں کے لیے ہے یتاما تو اس سے جو نادار ہیں تو ان کی کفالت وہ بھی اسی سے کی جائے گی اسی طرح مساکین دراصل یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی ریاست میں اور اسلامی حکومت میں کوئی بھوکا وہ نہ سوئے بلکہ یہ پیٹ بھر کر کھانا مہیا کرنا دراصل یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اسی طرح یہ مال یہ مسافروں کے لیے ہے کبھی کبھی حالت سفر میں انسان جو ہے تو یہ کنگال ہو جاتا ہے تو اس اس مال سے اس مسافر کے ساتھ بھی تعاون وہ کیا جائے گا دیگر آیات میں وہ دیگر مصارب بھی ذکر کریں گے لیکن آج اس آیت میں جو دیگر مباحث ہیں تو وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ کئی لائقوں دولتم بین العغنیہ امن کم وما آتا کو مر و فخو ہو وما آتا کو اور وہ جو دیا تمہیں پیغمبر نے فخدو ہو تو لو اسے وہ منہا کم ان ہو اور جو روکا تمہیں عنہ اس سے جو منع کیا تمہیں عنہ اس سے فنت ہو تو اس سے رک جاؤ یہ آیت بنیادی طور پر تو یہ مالف ہے اس مال کے ساتھ اس کے لینے اور اس سے منع ہونے اسی سے متعلق ہے کہ جو مال تمہیں اللہ کے پیغمبر دیں تو اس سے لے لو وَمَا مانہا عَنْهُ ہو ہو اور اس مال میں سے جو غلول ہے جو چوری ہے اس سے تمہیں منع کیا ہے فنت ہو تو اس سے رک جاؤ بنیادی طور پر تو اس آیت کا ان جملوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے لیکن صحابہ کرام نے پھر انہی جملوں کو عموم پر لیا ہے کہ وَمَا ما الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا منہا عَنْهُ ہو ہو یہ اللہ کے پیغمبر کے اقوال افعال ان تمام امور کو یہ شامل ہے ان تمام امور کو یہ شامل ہے اور اس پر دلیل بخاری کی روایت ہے یہ صرف مفسرین کا قول نہیں بلکہ بخاری کی روایت میں جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون فن علما ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تھا چھوٹے کمرے کی مانن تھا یعنی ان کا قد کاٹ وہ نہایت چھوٹا تھا لیکن مولا علم علم سے بھرے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے خادم بھی تھے وجہ یہ کہ ان کے نالین ان کے جوتے اور ان کی جو ان کا جو تکیہ ہے تو وہ اٹھاتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ قرآن اگر پڑھنا ہے تو ابن مسعود سے پڑھیں ابن مسعود قرآن کو بڑا اچھا سمجھتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ روایت بخاری اور مسلم ان حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ آتا ہے لیکن یہاں پہ عموماً متفقن علیہ حوالے وہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰوں نے ایک مرتبہ تقریر میں واض میں انہوں نے یہ کلمات کہے لن اللہی ول مستوشماتی ولمتن ساتی ولمت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ نے لانت کی ہے یہ الواشمات مستوشمات متنمسات متفلجات للحسن ان عورتوں پر اللہ نے لانت کی ہے یہ کون سی عورتیں یہ مراد ہیں واشمات اس سے مراد وہ خواتین ہیں کہ جو جن کی دکان ہوتی ہے اور جو جن کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ سوئی کے ذریعے یا جیسے بھی آلات ہیں ان کے ذریعے وہ ایک جگہ کو وہ زخمی کر دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی سرما نیل وغیرہ وہ بھر دیتے ہیں اور پھر وہ جیسے آج کل یہ لوگ جو مستقل ٹیٹوز وغیرہ یہ بناتے ہیں تو یہ وہی وشم اسی اسی کو کہتے ہیں یا پہلے پہل لوگ اس ماتھے پر خواتین یہ جو کیا کہتے ہیں اسے تلک وغیرہ یہ چیزیں لگانا دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر اور اسے مستقل طور پر وہ لگانا اور اسے بنوانا واشمات لیکن یہاں پہ اس سے مراد وہ خواتین کہ جو اس کا کاروبار کرتی ہیں مستشمات اس سے مراد وہ گاہک ہے کہ جو ایسے خواتین کے پاس جاتی تھی اور وہ یہ کام اوروں سے وہ کرواتی تھیں متنم سات یہ وہ خواتین مراد ہیں کہ جو اپنے یہ جو ابرو کے بال ہیں تو انہیں یہ باریک کرتی ہیں ایک تو یوں ہے کہ یہ ابرو کے بال یہ اتنے بڑھ جائیں کہ نیچے یہ آنکھ پہ آتے ہیں اور آنکھ اس سے پوشیدہ ہوتی ہے تو پھر تو اسے لیا جا سکتا ہے لیکن ایک اسے اپنی قدرتی جو بنی ہوئی ہے ان سے مزید باریک کرنا تو یہ اس حدیث میں ان پر لانت کی گئی ہے اسی طرح حدیث میں لفظ واصلہ یہ بھی آتا ہے واصلہ یعنی جو اپنے بالوں میں دیگر بال وہ لگاتی ہیں تاکہ ان کے بال یہ بڑے ہوئے یہ نظر آئیں جیسے آج کل یہ وگ وغیرہ ان چیزوں کا یہ رواج ہے کہ ان کے بال جو ہیں تو وہ بڑے ہوئے وہ نظر آئیں کہ اور نامسا اپنے ابرو کے بال یہ باریک کرنا اور متفلجات جات لحسنی پہلے پہل یہ ہوتا تھا شاید آج بھی ہوتا ہو کہ اپنے دانتوں کو وہ یوں وہ آرا کرتے تھے کہ ان کے درمیان یہ ایسی ایسے فاصلہ جو ہے تو وہ پیدا ہو جائے اور یہ حسن اور خوبصورتی کے لیے یہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود نے ایسی خواتین پر لانت کی اور اللہ کی لانت تو یہ بات بنو اسد کی ایک خاتون ہے اسے ام یعقوب کہا جاتا تھا یہ بات عبداللہ ابن مسود کی یہ انہیں پہنچی تو وہ آئیں تو عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ان, ان خواتین پر لانت کرتے ہیں اور اللہ کی لانت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ومالی النو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کیوں ان پر لانت نہ کروں جن پر اللہ کے پیغمبر نے لانت بھیجی ہے ومن ہوا فی کتاب اللہ ہی اور جن پر اللہ کی کتاب میں وہ لانت کی گئی ہے تو یہ تو اس خاتون کو موقع ملا جب عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں تو اس نے کہا ایک اعتراض کیا لقد قرۃ و مابین الحین میں نے تو ان دو گتوں کے درمیان قرآن پڑھا ہے لیکن فما وجد توفی ہی ماتقول میں نے تو قرآن میں کہیں پہ نہیں پایا اور یہ معاملہ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آئے گا زندگی میں کہ آپ ایک بات کریں گے لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن سرسری پڑھا ہوتا ہے تو وہ آپ پر اعتراض کریں قرآن میں یہ کہاں پہ ہے میں نے تو قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے لیکن میں نے تو لانت کے یہ کلمات ان خواتین پر یہ تو کہیں پہ نہیں پائے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ل ان کن تقری لقد و تم نے قرآن کو اگر صحیح طور پر پڑھا ہوتا تو ضرور تمہیں یہ بات یہ نظر آتی اور یہ یقیناً ایسا ہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے قرآن پڑھا ہے تو جب ہم پوچھتے ہیں فلاں صورت کا ذرا مطلب بیان کرو تو پھر قرآن پڑھنے کا جو دعویٰ ہے تو یہ اسی وقت وہ آیا ہو جاتا ہے قرآن پڑھنا تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک جگہ پہ کہیں پہ کھڑے ہو کر بغیر قرآن دیکھے اور زبانی آپ استدلال کر سکیں اگر آپ سے کوئی کہے توحید پر دلائل بیان کریں تو آپ توحید پر دلائل بیان کر سکتے ہو سنت پر پیش کریں سنت پر جہاد پر جہاد پر رسومات پر رسومات پر بدعات پر بدعات پر پتا تو تب چلتا ہے لیکن جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ سورہ کوثر کا مقصد بیان کریں اور اسے سورہ کوثر کا مقصد نہ آتا ہو تو پھر ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ بعض کہتے ہیں جی دعوے آج کل بہت کیے جاتے ہیں میں نے بھی قرآن پڑھا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لائن کن تقرتی ہی لقد وجہ ہی تم نے قرآن اگر صحیح پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور یہ کلمات یہ نظر آتے تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا و ما آتا کمرس فخذو ہو وہ مانہا ہو اس نے کہا کیوں نہیں یہ میں نے پڑھا ہے ابن مسعود نے کہا اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر تمہیں جو کام دے دیں اب یہاں پہ دیکھیں ابن مسعود نے اسلانت پر اور یہ جو خواتین انہوں نے مختلف قسم کی ذکر کی۔ انہوں نے آیت کے اس عموم سے استدلال کیا ہے انہوں نے یہاں پہ مال کی کوئی بات ہی نہیں یعنی آیت کو اپنے عام معنی میں انہوں نے لیا ہے اعتبار عام الفاظ کا ہے تو ابن مسعود نے کہا انہی جملوں میں اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اب یہ لانت پیغمبر نے احادیث میں حدیث میں ان عورتوں پر کیا ہے لیکن قرآن پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پیغمبر تمہیں جو کام دے تو وہ کریں اور جس سے منع کریں تو اس سے منع ہو تو اب پیغمبر نے ان خواتین پر لانت بیجی ہے اور قرآن پیغمبر کے بارے میں یہی کہتا ہے تو اسی لیے ابن مسعود نے کہا کہ اللہ نے لانت بیجی ہے مقصد یہ کہ اللہ کے پیغمبر جب لانت بیچتے ہیں تو یاد رکھیں یہ قرآن میں یہ موجود ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا یہ قول اور فیل یہ اللہ نے قرآن میں اس یہ لانت جو ہے تو یہ ذکر کی ہے تو اس خاتون نے دوسرا اعتراض کیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی اپنی گھر والی وہ بھی یہ, یہ یہ کام یہ کرتی ہیں اب بعض لوگوں کو یہ موقع جو ہے تو یہ میسر آ جاتا ہے جب آپ اسے کسی کام سے منع کرتے ہیں تو آپ, آپ کو فوراں کہیں گے کیوں آپ کے گھر والے جو ہے تو یہ کام ایسا کرتے ہیں تو تم جنت میں جانے کے لیے تم کیا میرے گھر والوں کی بنیاد پر تم جنت میں جاؤ گے اگر میں تمہیں ایک حق بات بتاتا ہوں اور مثلا اگر میرے گھر والے یا میری زوجہ یا میری بیٹی اور یا میرا بیٹا اگر وہ کسی کام پہ وہ عمل نہیں کرے گا چاہیے تو یہ کہ پہلے وہ عمل کریں لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو تم نے اس وقت تک شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا تو اس خاتون نے دوسرا اعتراض کیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی اپنی گھر والی یہ کام کرتی ہیں ابن مسعود نے کہا جاؤ میرے گھر وہاں پہ دیکھ لو جب وہ گئی اور اس نے وہاں دیکھا تو اس نے وہاں پہ کچھ نہیں پایا اور اس عورت کا وہ اعتراض وہ رائے گا اور وہ ضائع تھا عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میرے گھر میں ایسا کام ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہ ہوتے یعنی پھر میری زوجہ وہ کبھی بھی میرے تحت وہ نہ ہوتی اور کب کی میں اسے چھوڑ دیتا تو یہاں پہ بھی قرآن نے ان آیات سے یعنی عبداللہ بن وسود نے اسی طرح ایک اور موقع پہ نسائی کی روایت میں آتا ہے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ جو شراب کے مختلف برتن ہوتے تھے تو ان سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن نے انہیں منع کیا ہے قرآن نے انہیں منع کیا ہے تو لوگ ان سے یہی پوچھتے تھے کہ قرآن میں شراب کے برتنوں سے کہاں منع کیا گیا ہے تو ابن عمر اور ابن عباس اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ حدیث میں شراب کے فلاں فلاں برتن سے دوبا سے حنتم سے مذفت سے نقیر سے یہ شراب کے برتنوں کے نام تھے مختلف قسم کے ان سے منع کیا ہے قرآن میں ان سے منع کیا گیا ہے تو جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ اسی آیت کی وہ تلاوت وہ کرتے تھے وہ رسول فدو نہا کمان فنت ہو اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جملہ یہ عام ہے پیغمبر کے قول کو بھی شامل ہے پیغمبر کے فیل کو بھی شامل ہے حتیٰ کہ پیغمبر کے ترک کو بھی شامل ہے پیغمبر نے جو کام نہیں کیا تو آیت کے یہ دونوں جملے یہ اس کو بھی شامل ہے کہ پیغمبر نے جو کام نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر نے منع کہاں پہ کیا ہے پیغمبر نے کسی کام کو نہیں کیا یہی اس کے منع ہونے کی بڑی دلیل ہے اسی لیے اس پر پہلے بھی انصور بقرہ میں پہلے پارے میں میں وہاں پہ حوالہ جات جو ہے وہ دے چکا ہوں کہ فقہ کہتے ہیں کما ترک, ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن اس کام کا کہ جس کام کو اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا ہے یہ بھی سنت ہے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کا ایک کیا ہوا کام جو انہوں نے کیا ہے جیسے اس پر عمل کرنا یہ سنت ہے اسی طرح وما آتا کمرس فقد ومان کمان فنت اس میں اگر اللہ کے پیغمبر نے کسی کام کے عزم کرنے کا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہے جیسے مثلا رسول اللہ نے تین رات تراوی پڑی اور پھر اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد باجماعت تراوی نہیں پڑی جب چوتھے دن وہ نکلے تو صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے یہ پتہ تھا مجھ پر تم لوگوں کا یہاں پہ مسجد میں جمع ہونا یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا کہ کہیں خشی تو ان تب علیہ میں ڈرا کہ کہیں یہ عمل یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز آ جاؤ اسی وجہ سے تراوی کا یہ حکم یہ سنت معقدہ ہے وجہ یہ کہ علماء محدسین اس سے یہی استدلال کرتے ہیں کہ سنت مؤدہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے پیغمبر نے موازبت کی ہو موازبت یعنی دوام کیا ہو گیری کی ہو اور انہیں ہمیشہ کیا ہو تو تراوی پر تو صرف تین راتیں اللہ کے پیغمبر نے باجماعت عمل کیا ہے اس سے زیادہ تو نہیں کیا لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یہ عمل مجھے نہایت محبوب ہے اور میں اس ڈر سے چوڑ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے ورنہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس عمل کو تمہیں ہمیشہ یہ جاری رکھتا تو انہوں نے ایک اعظم کا ایک ارادہ کیا تھا اسی وجہ سے بعد میں حضرت عمر نے اللہ کے پیغمبر کے اسی چھوڑے ہوئے عمل کو دوبارہ انہوں نے جاری کیا اور اسی چھوڑے ہوئے عمل کو حضرت عمر نے پھر ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے نعمت متل بد آ تو حاضی ہی اصل میں یہاں پہ اس حدیث میں تمام محدثین کے نزدیک لغوی معنی میں ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے اس عمل کا کیسا خوبصورت اظہار کیا کہ جو عمل اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا تھا ایک عارض کی وجہ سے وہ عمل میں نے دوبارہ اسے جاری کر دیا اور اسے میں نے دوبارہ وہ شروع کروا دیا تو ما آتا کمرس فدوا کمان فنت ہو اس میں اللہ کے پیغمبر کا قول فیل اسی طرح ان کا کوئی کام انہوں نے چھوڑا ہے یا انہوں نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ تمام ان جملوں میں یہ آ جاتے ہیں فن سے منع ہو جاؤ اللہ اور اللہ سے ڈرو جیسے سورہ نور میں کہا تھا نمر ہی انتسی بہم فتنت بہم آزاب کہ ڈرے وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ایک حکم سے مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں آزاب پہنچے گا یا انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ آخرت میں وہ پہنچے گا بخاری اور مسلم میں ابو کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ اور میں جس کام کا حکم دوں فف آلومن ہو مستتا تو حتل استطاعت اس پر عمل کرو وجہ یہ کہ پہلے لوگ وہ ہلاک ہوئے کیونکہ ان کا پوچھنا بعض لوگ سوالات بہت پوچھتے ہیں اور یہی ہلاکت کا سبب ہے وختلاف ہو مالا اہم اور پیغمبروں پر ان کا اختلاف کہ ان کے ساتھ ہر بات میں وہ اختلاف کرتے تھے یہی ان کی ہلاکت کا وہ سبب بنا ہمارے استاذ الاستاذ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا محمد طاہر جو پنج پیر مولانا کے نام سے وہ مشہور ہیں بیداعت پر ان کی دو کتابیں بڑی مضبوط اور بڑی اچھی کتابیں ہیں ایک ان کی ہے اصول السنہ لرد البدع بڑی اچھی کتاب ہے عربی میں اردو ترجمہ بھی ہے اور ایک ان کی کتاب ہے ضیاء النور لدحذ بدع الفجور جو بندہ بدعات کی تردید میں شرک کے بعد جو چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ بدعات ہیں تو بدعات کی تردید میں ان کی یہ دو کتابیں پھر خصوصاً یہ اصول سننا لرد البدع یہ مختصر کتاب ہے لیکن بڑی قابل قدر کتاب ہے اس میں شیخ نے بدعات کی تعریف کی ہے اور بدعات کے بائیس نقصانات انہوں نے گنوائے ہیں اسی طرح گیارہ وہ امور انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جن سے بدعات وہ جنم لیتے ہیں اور پھر آگے انہوں نے سنت کی ترغیب دی ہے اور سنت کے فوائد انہوں نے ذکر کیے ہیں اور سنت کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ڈراوا دیا ہے مبتدئین کے انہوں نے آٹھ دلائل وہ ذکر کیے ہیں اور بیس ایسے اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جن سے ہر بدعت وہ رد ہوتی ہے اور پھر کتاب کے آخر میں بعض رسومات انہوں نے ورد کیے ہیں یہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ ومانھا کوم انھو فنتو اور جس سے تمہیں منع کریں تو اس سے منع ہو جاؤ وتق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید العقاب اور بے شک اللہ وہ سخت عذاب دینے سخت سزا دینے والے ہیں اور سخت عذاب والے ہیں وما افا اللہ علی رسوله اور وہ مال کے جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر منہم ان میں سے ان بنو میں سے فما او جب تم علیہ من خیلن تو تم نے نہیں دوڑایا علیہ ہی پر من خیلن کوئی گوڑا اور نہ کوئی اونٹ لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں وہ مال کے جو لوٹایا اللہ نے اپنے پیغمبر پر من مناہ لقرا بستیوں والوں میں سے فل اللہ تو پس خاص اللہ کے لیے ول رسول اور خاص پیغمبر کے لیے ولی دل اور پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے ولیطامہ اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے وابن صبیل اور مسافروں کے لیے یہ مال کے یہ مصارف اللہ نے خود کیوں مقرر کیے اور مجاہدین پر یہ مال کیوں تقسیم نہیں کیا کہ اس وجہ سے کہ لا یکونا کہ نہ ہو جائے یہ مال فی گردش کرنے والا بین الاغنیاء منکم مالداروں کے درمیان تم میں سے اور وہ جو دے تمہیں اللہ کے پیغمبر تو لے لو اسے اور وہ جس سے تمہیں روکیں فنتہو ہو تو اس سے رک جاؤ و تک اللہ, اللہ سے ڈرو بے شک اللہ وہ سخت عذاب دینے والے ہیں واخر داوانہ رب العالمین